بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ليغفر لك اللہ ہوں قدم میزم کتر ہوں دیا کے سروپم مستفی میں سر کے اللہ ہوں نَصْرًا عزیز اے نبی ہم نے تم کو کھلی فٹا عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے ہو اللی میم وَلِلَّهِ جُنُودُ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے المکن تجیوں تجری تحتی ہل ان خالدین خالدین سی ند نکل عالیم اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے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 ویو آدیبل فین وم فیپی ولشینل مشری السَّوءِ سو آل سو بلاہل ولانہ آدل جہن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 حکیم زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضائے قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَتِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوا بُکْرَةً وَأَصِيلًا اے نبی ہم نے تم کو شہادت دینے والا بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر پھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو ان کے انہ سوکیم سمن على انسوان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 اللہ ان قریب اس کو بڑا عجر اٹا فرمائے گا سقول یقول بھی السنتیم صفی کلو بھیم الف نئی املی کل کم اے نبی بدوی اربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں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 بَل ظَنَنْتُمْ أَن لَّيْسَ يَنقَلِبُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باٹن لوگ ہو ومن لم يؤمن باللہ ورسوله اعتدنا للكافرين سعيرا اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان اللہ غفور رحیم آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے اور وہ غفور و رحیم ہے سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل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 اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شديد تقاتلونهم او يسلمون اِن تطيعوا یاتکم اللہ اجرا حسنا و ان تتولوا کما تولیتم من قبل يعذبکم عذابا أليماً ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی اربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی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 میں سوڑ ہوں جنتی تجری تحتیب ہوں گن علیم اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرچ نہیں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَتًا يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیٹ کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا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 سنت اللہ, اللہ تبدیلت یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے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 مؤمنات لم أن منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور حدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا اگر مکے میں ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے جال کلو بھی ملحمیت حمیت جہلی زل على رَسُولِهِ وصولی ول زم ہوں کلی مت تکو الم ہوں کلیمت بِهَا نہل وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ <عَلِيمًا> یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلوا المسجد الحرام ان شاء الله امين امين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا انشاءاللہ اللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا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 جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے محمد السول اللہ والذین اح مجھ پولہن سیم ہوں مِنْ سی سوجو ذَلِكَ کم سلو فیتو میں سوتی بزرگی ملک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 سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی پھر اس کو تقویت دی پھر وہ گدرائی پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں